ادفع اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علیشان ہے جو بندہ مجھ پر ہزار مرتبہ درود پاک پڑتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد, محمد, محمد صل علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین حسب معمولات اتوار کا دن اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پہ سلسلہ لبیک جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعرا کے نگران حاجی محمد عمران اطاری مدی اللہ علی تشریف فرما ہوتے ہیں اور وہ زبان سے بھی کہتے ہیں اور زبان حال سے بھی کہتے ہیں لبیک یعنی میں حاضر ہوں ہم بھی سوالات کرتے ہیں آپ بھی سوالات کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنے پیغامات ریکارڈ کروا سکتے ہیں ٹیکسٹ میسیجز بھی کر سکتے ہیں اور جو آج موضوع ہے اس سے متعلق بھی اپنے تاثرات اپنے جذبات اپنے سوالات اور اپنی آرا آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ ممکنہ صورت میں شامل کر لیا جائے گا اور دیگر امور پر بھی زندگی کے مختلف معاملات پہ معاشی سرگرمیوں پر اچھی بری صحبتوں اور افعال پر اگر آپ کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہوں کچھ تجزیہ لینا چاہتے ہوں تو انشاءاللہ شاء ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی کال آپ کا پیغام آپ کا ٹیکس میسج ہم رکھیں مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران طارم الضی علی کے سامنے اور ان سے ایک ماہرانہ اور ایک نپاتلا تجزیہ اور مدنی پھول جو پیش کرتے ہیں وہ لیں اور اس سے اپنی زندگی میں انشاءاللہ شاء مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کریں آج ہمارا موضوع ہے شابان کے حوالے سے اور کیونکہ ماہ شابان چل رہا ہے اور شابان کی اپنی برکتیں ہیں نبی کریم رعف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ماہ مبارک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاہبان شہری شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان شہر اللہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو آکا کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شب برات بھی ہے شب برات کی بھی اپنی برکتیں ہیں شابان کے روزو کی بھی اپنی برکتیں ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ممکنہ صورت میں یہ بھی ہمارے گفتگو میں شامل رہے گا لیکن آج جو پرٹیکولر موضوع ہم لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے معافی یعنی معافی چاہ لیجئے معافی مانگ لیجئے معافی کے گار ہو جائیے اور جو آپ سے معافی مانگے پھر اسے معاف کر دیجیے کوشش یہ ہے کہ آج کے سلسلے کی برکت سے ٹوٹے ہوئے تعلق جڑ جائیں اور جو رشتوں میں دراڑیں آئی ہوئی ہیں وہ پُر ہو جائیں اور ایک محبت اور اتفاق یگانگت کا میل جول کا جو ایک سلسلہ ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بحال ہو اور خوشیاں اور مسرت اور ملنے جلنے کی جو فضا ہے وہ شریعت کو جس طریقے سے مطلوب ہے وہ حاصل ہو ان شاء اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے عبد الواجد بھائی ہمارا موضوع ہے اور یہ ہر گھر کا موضوع ہے کیا کہیں گے جی بالکل معاف کر دینا اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی چاہنا یہ مسلمانوں کی صفات میں سے ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ کچھ برا کر دے کو ظلم کر دے کو زیادتی کر دے تو وہ حت المقدور جو سب سے پہلی کوشش انہیں کرنی چاہیے وہ معاف کر دینا چاہیے اور معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے حضرت سیدنا مسا کلیم اللہ عالیہ نبین علیہ سلاۃسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا جو بندہ قدرت رکھنے کے باوجود جو بندہ قدرت رکھنے کے باوجود معاف فرما دے تو اس کے ہاں اس کا تیرے ہاں کیا مقام ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وہ بندہ سب سے زیادہ عزت والا ہے سبحان اللہ, اللہ یہ اس مفہوم ہے اس کال کا جو میں عرض کر رہا ہوں تو معاف کر دینا یہ انسان کے درجے کو بلند فرماتا ہے وہ انسان جو معافی کو معاف کر دینے کو اپنا طریقہ بنا لیتا ہے تو دنیا ہو یا آخرت اس کی عزت ہی عزت ہے دنیا میں لوگ اس کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں اور وہ یقیناً اچھا ہوتا بھی ہے اور آخرت میں تو وہ ایسا شخص ہے کہ اس کے درجات کو بلند فرما دیا جائے گا اس کو وہ وہ مقامات عطا فرمائے جائیں گے کہ دوسرے لوگ اس پر رش کریں گے تو اللہ تعالی مہروز بھائی ہمیں جو ہے وہ اس صفت کو اپنی صفت بنانے کی توفیق عطا فرمائے بالکل ایسا ہی ہے اور حدیث سے پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرضی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے اچھا آدمی کون ہے بہترین آدمی کون ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے پرانے کریم کی تلاوت کرے زیادہ متقی ہو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ سل رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو تو یہ ایک اچھے آدمی کی خصوصیات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دی کے تلاوت قرآن پاک کی کثرت کرتا ہو وہ نیکی کی دعوت دیتا ہو برائی سے بچاتا ہو اور صلاح رحمی کرنے والا ہو تو یہ ایک اچھے آدمی کی خصوصیات ہیں اور اللہ کرے ہم بھی اچھے بن جائیں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ مبارک زبان کہ جس کے اچھا کہنے سے یقیناً لوگ اچھا ہو جاتے ہیں تو انہوں نے جو صفات بیان فرمائی ایک اچھے فرد کی معاشرے کی ایک بہترین شخص کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں میں اور آپ اور مدنی چینل کے ناظرین اس پہ غور کریں بجائے یہ دیکھنے کے دوسروں میں یہ صفات ہیں یا نہیں ہم گویا کہ اپنے گریبان میں جھانکیں خود اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہمارے اندر یہ اچھی صفات ہیں یا نہیں ہیں اگر ہیں تو سبحان اللہ شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید اس پہ استقامت پانے کے لیے اور اس کو اختیار میں رکھنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے دعائیں کرنی چاہیے کرنی چاہیے اور اگر یہ صفات ہماری حیات کا ہماری زندگی کا ہماری ذات کا حصہ نہیں ہے تو پھر اسے بنانا چاہیے اور یہاں وہ حدیث شریف بھی میں ہاتھ و ہاتھ بیان ہی کرتا چلوں جو معافی چاہنے معافی مانگنے لوگوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے رشتہ داری کے حوالے سے اور لینے دینے کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور بڑی ہی بنیادی حدیث ہے یعنی اس موضوع پہ گفتگو ہو اور وہ حدیث کہیں نہ کہیں سے نہ آئے ایسا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو جو تم سے قطع تعلق کرے تعلق توڑ دے تم اسے سے کرو تم اس سے ملتے رہو اور تیسری چیز یہ کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو اللہ اللہ یہ کسی پیاری بات نہیں اچھا اسی بات کو مختلف احادیث میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا دی دی دی اس حوالے سے بہت زیادہ اجر و ثواب کی بھی مطلب ہمارے پاس نادیث ہیں نویب ہیں جیسے مثال کے طور پہ آکد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے دراجات بلند کیے جائیں اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناطا جوڑے اچھا ایک اور حدیث مبارکہ میں اسی مفہوم کو کم و بیش اور طریقے سے بیان فرمایا گیا حضور فرماتے ہیں کہ تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا ہم میں سے ہر ایک کو یہ تمنا ہے کہ قیامت کی سختیوں پریشانیوں اور قیامت کی گرمی سے ہمیں نجات مل جائے اور ہمارے تمام معاملات آسانی سے ہوں تو حضور بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ حساب و کتاب آسانی سے ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا؟, گا صحابہ کرام نام نے جب یہ تو فرمایا کہ یارس اللہ وہ کون سی باتیں ہیں وہ کون سی تین چیزیں ہیں جو ہوں جی تو یہ اجر و ثواب اور یہ فضیلت ہے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو اللہ اللہ جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو کیا بات اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرنا اسی حدیث تو دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ماشاءاللہ ابھی جو آپ گفتگو کر رہے تھے مہروز بھائی کہ نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام جو سب اچھوں میں سب سے اچھے ہیں انہوں نے جب ایک چیز بیان کر دی کہ معاف کرنا جو ہے وہ ایک اچھی صفت اس کو اپنانا چاہیے تو میرے ذہن میں گفتگو یہ بات آئی کہ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکسپرٹ جو ہوتا ہے کسی چیز میں کسی فیلڈ میں لوگ اس کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا وہی ہیں कام, سمجھدار وہی ہیں کہ جس نے کہ جس کام میں کامیابی حاصل کی اس کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے بالکل تو دنیا میں سب سے کامیاب ترین شخصیت رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور سب سے اچھی سب سے پیاری ذات جو سرکار کی ہے وہ شیرینا سب سے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی تو یہ جو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے تو اب ہم اس کامیاب ترین ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھتے ہیں تو جہاں رسول پاک علیہ صلاح سلام نے معاف کرنے کی ترغیب دلائی ہے وہیں اپنے عمل سے معاف کرنے کے ایسے ایسے واقعات آپ نے جو ہے ہمیں بتائے ہیں کہ بلد انسانی بلد عقل حیران حیرت زدہ رہ جاتی بلد ہے, بلد بلد بلد ہے بلد کہ یعنی اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو یا ایسے ایسے معاملات کو رسول پاگ علیہ صلی وسلم نے معاف فرما دیا وجہ فتح مکہ والا واقعہ ہے تو رسول اکرم علیہ صلاحۃ السلام مکہ مکرمہ فاتح مکہ ہو کر تشریف لائے تو اب آنے کا انداز بھی ایسا نہیں کہ ایسا لگے کہ نبی پاک علیہ السلام وہ سلام انداز سے لگ رہا ہو کہ آپ فاتے ہیں بلکہ آپ کی گردن شریف جھکی ہوئی ہے آپ نے جو ہے آپ اٹھنے پر سوار ہیں اور آپ تشریف لا رہے ہیں اب وہ جنہوں نے ظلم کیے ہیں جنہوں نے ستایا ہے صحابہ کو مارا ہے پریشان کیا ہے وہ تمام وہاں موجود ہیں اور سب اس بات کے منتظر ہے کہ اب کوئی فیصلہ ہونا ہے ہمارے لیے ہمارے لیے یا تو ہمیں قید کیا جانا ہے یا ہمارے لیے کوئی سزا سنائی جانی ہے مگر یہی ہے کہ رسول اکرم علیہ صلاحت کی طرف سب کی نظریں ہیں اور سب کے دلوں میں ایک کیفیت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے تو اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان حق کے ترجمان سے کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ سرکار علی وکار علیہ صلام مفوم ہے کہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا میرے بارے میں کیا گمان ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کریم باپ کی اولاد ہیں اور آپ خود بھی کریم ہیں تو اس پر رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں کروں گا بلکہ تمہیں وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی لا تصریف علیکم کو کہ تم پر آج کسی قسم کا معاوضہ نہیں ہے جاؤ تم اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو تو یہ اتنا بڑا جو فیصلہ جو معاف کرنے کا سرکار علی وقار نے اپنی ذات سے ہمیں بتایا اس پر ایک وسوسہ جو آتا ہے لوگوں کو محروز بھائی یار مجھ پر ظلم کرے میں کیسے معاف کر دوں ہم زمانہ تو ایسا ہے کہ ایٹ کا جواب پتھر سے جب تک نہ دیں روڈوں پر ہم دیکھتے ہیں محلوں میں دیکھتے ہیں فیکٹریوں میں دیکھتے ہیں جو جواب نہیں دیتا لوگ اس کو دباتے ہیں تو اب یہ جو وسوسہ آتا ہے کہ بھائی میں معاف کر دوں گا تو یہ تو مجھے کھا جائیں گے تو نبی پاک علیہ السلّہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر معاف کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھے گی اور لوگ تمہارے موتیوں فرما بردار ہو جائیں گے اسی کے ساتھ ایک چیز یہ بھی آتی ہے یار اگر معاف نہیں کروں گا تو لوگ سمجھیں گے میں ڈر گیا معاف میں ڈر معاف کر دوں گا اگر میں معاف کر دوں گا چھوڑ دوں گا جانے دوں گا درگزر کروں گا تو لوگ کہیں گے ارے ڈر گیا ہے اور یہ بزدل ہے اور یہ اس کے بعد طاقت نہیں ہے استعمال نہیں کر سکتا حالانکہ نبی پاک سبلا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات دین اسلام کی تعلیمات انبیاء اکرام کے واقعات اگر ہم دیکھیں تو اس کے برعکس نظر آتا ہے جی حضرت سعید الساک علیم اللہ علیہ نبی علیہ صلاح اسلام نے عرض کی کہ اے رب عزوجل تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا اللہ فرمایا اللہ وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے اللہ اور اللہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا تو آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس اختیار ہے میرے پاس طاقت ہے اور میں کسی سے کم نہیں ہوں تو میں اپنی طاقت کو میں اپنے اختیار کو نافذ کیوں نہیں کروں تو ہمیں ڈرنا چاہیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو اختیار ہے اس کی حیثیت ہی کیا ہے صحیح ہمارے پاس جو طاقت ہے اس کی حیثیت ہی کیا ہے اور اللہ رب العزت کا اختیار اس کی طاقت اور اس کا نافذ کرنا اس سے بڑھ کر کون ہے تو ہمیں ڈر جانا چاہیے اس دنیا کے حوالے سے بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت جسے کہتے نا اللہ کی لاٹھی آواز ہے تو پتہ بھی نہیں چلے گا محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آیا کیا جی ہوا اور ہمارے جو جو اختیارات ہیں جو طاقت ہے جو بھرم ایک ہم نے دنیا میں بنایا ہوا ہے یہ سب جاتا جائے گا جی اور پھر اس پہ مستض یہ اس پہ جی مزید یہ جی کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا واجدہ جی تو مطلب اس وقت کیا کریں گے یہاں جی تو چلو طاقت نافذ بھی کر لیں جی کل قیامت کے دن ہم کیا کریں گے کون ہمارا نارا بنے جی بھائی گا کونائے گا اگر ظلم یہ جو تاثر ہمارے معاشرے میں ہے کہ جب کوئی معاف کر دیتا ہے تو معاف کرنا بزدلی کی علامت ہے معاف کر دینا کمزوری کی علامت ہے تو بحثیت مسلمان جو ہے نا جو اسلام کی تعلیمات جن کی طرف آپ نے اشارہ بھی فرمایا وہ دوسری ہیں اسلام کیا کہتا ہے کہ عزت اور ذلت تو اللہ کریم کے ہاتھ میں بالکل اس کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے گا تو آپ کو عزت ملے گی اور اگر وہ چاہے گا تو ذلت آپ کا مقدر ہو جائے گی تو لوگوں کے کہنے کرنے سے کچھ نہ ہوگا اس معاملے میں خاص طور پہ آکد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جا ہماری جا رہنما ہے حضور فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا صحیح صحیح اور بندہ اگر کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عزوجل اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا کیا میں دوبارہ مدی چینل کے ناظرین کے لیے پڑھ دوں کہ بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عزوجل وجل اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا تو وہ لوگ جو معاف کر دیتے ہیں وہ اپنے ذہن میں یہ تصور رکھیں کہ اب جو عزت بڑھے گی وہ اللہ تعالیٰ بڑھائے گا اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا وعدہ ہے اور ہم نے اس کے بہت سے مظاہر دیکھے ہیں امیر سنت کی ذات اس حوالے سے بہترین مثال ہے آپ جی نے تو یہاں تک لکھا کہ جو میری جان کا بھی دشمن ہے تو میں نے اسے معاف کیا تو آپ کا یہ طرز عمل مخلوق کی ہدایت کا سبب ہے بالکل بہت سے ایسے گھر جو معاف نہ کرنے کی وجہ سے بگڑنے والے تھے امیر سنت کے وہ اہل خانہ مرید ہوئے وہ صاحب مرید ہوئے انہوں نے جب اپنے مرشد کا یہ طرز عمل دیکھا تو انہوں نے بھی انہوں نے اسی چیز کو اپنایا اور آج ان کا گھر جو ہے وہ خوشیوں کا گہوارہ بن چکا ہے بلکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں عبدال بھائی کہ جو لوگ معاف نہیں کرتے اور ضد پر اڑے رہتے ہیں کہ نہیں میں تو میری جو عزت ہے میری جو میرا جو مرتبہ ہے میں تو نہیں معاف کرتا اس کو میں تو بدلا لے کے ہی رہوں گا تو ایسے لوگوں کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی مثال اگر وہ خاندانی جھگڑا بھی ہے دو بھائیوں میں اگر ہو گیا ہے یا کسی اسی طرح کے رشتہ داروں میں ہو گیا ہے تو اب اگر رشتے دار رشتے دار سے معافی نہیں مانگ رہا اور سالوں تک معد اللہ زوجل دشمنی چل رہی ہے ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھ رہے ہیں کسی کے گھر نہیں جا رہے ہیں نہ دعوت میں جا رہے ہیں نہ دعوت دے رہے ہیں نہ موت میں جا رہے ہیں نہ میت میں جا رہے ہیں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھ رہے تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی لوگ اچھا نہیں سمجھتے हुँ. اچھا پھر دوسری طرف سے اگر کچھ نرمی ہو جاتی ہے ایک اگر یہ نرمی کا کچھ مظاہرہ کرتا ہے اور سامنے والا معاف نہیں کرتا تو اس کی اور لوگوں کے دلوں سے عزت ختم ہو جاتی کہ یار ایک تو یہ معافی مانگ رہا ہے جو یہ جو ہے اپنے آپ کو جھکا رہا ہے یہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہ رہا ہے مگر اس کو جو ہے پڑی نہیں ہے کہ یہ معاف کر دے اور یہ اپنی انا پر اڑا ہوا ہے تو معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کی عزت ہوتی ہے جو معاف کرنے والے نرمی کرنے والے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوتے ہیں ورنہ ضد پر اڑے, اڑے رہنے والوں کا پھر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا وہ اپنی ضد ہی کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں اور پھر بلا آخر وہ معاشرے میں بیچارے تنہا رہتے ہیں تو اس لیے انسان کو وہ صفت اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے اس کی دنیا میں بھی اسے فائدہ ہو اور اس کی آخرت میں بھی اس کے لیے بھلا ہو مجھے ایک واقعہ یاد گیا میرے ایک بہت غریبی جاننے والے ہیں. ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا سولہ سال کا جوان بیٹا تھا نا ہوا یہ کہ وہ اسکوٹر پہ جا رہے تھے ٹرک والے نے پیچھے سے اس کو ٹکڑ لگی اور بیٹا وہیں پہ جو ہے ان کا انتقال کر گیا اچھا ان کے ساتھ ان کا بھتیجا تھا بچہ وہ گھر پہ خبر دینے آیا وہ بارہ اسپتال گئے وہ تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی ایک ہی بیٹا تھا ان کا اکلوتا سولہ سال کا تھا نوجوان آپ سمجھتے ہیں گھر میں کیسا کوام مچا ہوگا بالل جو ٹرک والا تھا اس نے بھی ایک اچھی ہمت کا مظاہرہ کیا اور وہ میت میں بھی آیا اور تمام معاملات میں شریک ہوا یہاں تک کہ اس نے جو ہے وہ یہ کہا کہ آپ جس طرح بھی میرے ساتھ معاملہ کرنا چاہیں تو میں آپ سے ہر طرح کے معاملے کے لیے تیار ہوں آپ کیس کرنا چاہتے ہیں آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں مگر اس اسلامی بھائی کا اچھا وہ امیر علیہ سنت کے مرید ہونے اور مدنی ماؤ سے وابستہ ہونے کی برکت ہے وہ خود کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے تمام چیزوں کو ترک کرتے ہوئے سرے سارے مجمع کے سامنے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ قصور تو تمہارا ہے میں مانتا ہوں میرا بیٹا تو چلا گیا میں تم سے بدلہ لوں گا تو میرا بیٹا تو واپس نہیں آئے گا میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے یہ سکھایا کتنی بڑی بات ہے جی اچھا یہ معمولی لوگ نہیں ہیں جی جی کسی کو معاف کر دیں وہ معمولی لوگ نہیں ہیں ان کا بڑا مقام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بروز قیامت اس طرح کے لوگ جو ہے نا قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے है اور है جنت है میں داخل ہو جائے بات है بات है کیا بات سبحان بات اللہ, اللہ پوچھا جائے گا کہ کس کے لیے اجر ہے وہ منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے ما اللہ کیا بات بات سبحان اللہ سبحان یہاں جو ہم معاف بات کر رہے ہیں نا ابھی تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے یہ اس کا خلاصہ اور حاصل اس وقت تک یہ ہے کہ جو معافی مانگے تو پھر اسے معاف کر دو معافی مانگے تو معاف کر دو تو پہلے کوئی معافی تو مانگے معافی معافی تو مانگے میں جھکو کیوں مجھے ایک بڑی پیاری بات دعوت اسلامی کے مدنی محل میں جب میں قریب آ رہا تھا اللہ میں استقامت دے تو ایک اسلامی بھائی نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے مجھے کہا کہ مہروس غلطی اور خطا کی تلافی صرف ایک صورت میں ہوتی ہے غلطی اور خطا جو آپ سے ہو گئی ہے اس کی تلافی صرف ایک صورت اس کی دوسری کوئی صورت نہیں بنتی اور या? وہ یہ ہے کہ تم اسے ایکسپٹ کر لو سب سے پہلی بات اللہ یعنی اللہ پہلی سیڑھی یہ ہے کہ میں ایکسپٹ کر لوں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے صحیح ہاں مجھ سے خطہ ہوئی ہے اب آگے جو بھی اس کا بنتا ہے معاملہ پھر وہ چلے گا جیسے کہ آپ نے ابھی واقعہ بتایا کہ وہ ٹرک والے نے جو پہلی بات کی نا وہ اتنی شاندار اور جاندار تھی کہ اس نے اپنی غلطی ایکسپٹ کرا کیا یہ بڑی اہم بات ہے موتا معاملہ کیا ہے کہ معاشرے کی جو روش ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو غلطی بھی کرتے اور پھر سینہ زوری بھی کرے کہ غلطی کر لی اور غلطی مان نہیں رہے سامنے والے پہ ڈال دیتے سامنے والے کسی پہ بھی ڈال دیتے جناب یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اپنی زندگی بھر کی ناکامیوں کا بے عملیوں کا بلکہ بد آمالیوں کا ملبہ بھی جو ہوتا ہے جی وہ جی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی مل جائے اس کے سر پہ ٹوکرا رکھ دیں صحیح جی تو اس بات کو ریئلائز کریں اس سے ایگری کریں اور اس کو ایکسپٹ کریں جی کہ میں انسان ہوں جی بتقاضا بشریت بھی کوشش کے باوجود بھی اور جبکہ غفلت ہو پھر تو بہت زیادہ جی غلطیوں کے امکانات ہیں مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں صبح دوپہر شام ہوتی ہیں ایکسپٹ کریں بالکل میں کوئی ایسا فرد نہیں ہوں جو معصوم انل خطا ہے جس سے خطا نہیں ہو سکتی محفوظ انل خطا بھی نہیں ہوں میں کہ خطاؤں سے محفوظ ہو گیا ہوں گویا کہ میں اب مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہی نہیں اگر ہم غور کریں آج ہی کے دن پہ غور کر لیں موسم بھائی تو آج ہی صبح سے لے کے ابھی تک کئی کمزوریاں کئی غلطیاں ہو چکی ہوں گی تو کریں اور بڑا پن یہ کہ معافی مانگیں صبح میں صحیح غلطی ہم معافی مانگیں ہم پہل کریں اب اس عمل کے بعد دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ جس سے معافی مانگی جا رہی ہے جس سے معافی طلب کی جا رہی ہے وہ معاف کر دیں وہ معاف اچھا یہاں پہ جو نا سب سے بڑی بات جو رکاوٹ ہمیں نظر آتی ہے نا ہم اسباب پر غور کرتے ہیں نا کہ یہ چیز اس طرف لے جانے والی ہے اور یہ چیز رکاوٹ ہے انسان کو معافی مانگنے پر جو کے معاملے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ غالباً یہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا یا میری عزت کم ہو جائے گی یا میں جھک جاؤں گا تو جو ہے لوگ کیا کہیں گے سب سے بڑا جو معاملہ ذہن میں آتا ہے وہ یہ تو اگر ان چیزوں سے بالاتر ہو کر اگر بہت ساری چیزوں میں ہماری مہروں میں رکاوٹ ہوتی لوگ کیا کہیں گے تو اگر اس اس کیفیت سے نکل جائیں گے لوگ کیا کہیں گے ہمیں لوگوں کے لیے تھوڑی کرنا ہے اگر معاف کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے معافی مانگنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگنی ہے اس کیفیت سے نکل جائیں گے لوگ کیا کہیں گے میں جھک جاؤں گا تو کیا ہوگا میں معافی مانگ لوں گا تو میری عزت کا کیا ہوگا وہ جو میں اپنے عبد الباج نے بات کی کہ عزت و ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے قدرت میں وہ دینے والا ہے آپ جھک جائیے جو جو جب نبی پاک علی علیہ السلام جو تمام لوگوں میں کامیاب تریوں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ معافی مانگ لیتے تھے لوگوں سے اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے تو ہم اور آپ کے شمار میں جی ہمیں بھی جھک جانا چاہیے معافی مانگ لینی چاہیے وہ حدیث سے ہے نا جی من تواد عاللہ فقط رف آ جو اللہ, اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا جی جی ہے اور اس میں صرف رشتہ داروں ہی کو نہ رکھیں کسی جی جی جی بھی مسلمان کے حوالے سے ہمارے دل میں کینہ کیوں ہو دشمنی جی کے عداوت کے یا سختی والے جذبات کیوں ہوں ہم مسلمان ہیں ہم بھائی بھائی ہیں تو ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے نرم ہونے چاہیے شادہ ہونے چاہیے وسیع ہونے, ہونے, ہونے چاہیے اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں معافی مانگوں صحیح اگر کسی اور سے غلطی جی ہو گئی, جی ہو گئی وہ معافی مانگے اور معافی مانگنے کے بعد جی معاف کریں بھی بلکل یہاں سل رحمی کرنے کے حوالے سے کیونکہ سل رحمی بھی یہ تو آزم ہے یعنی معافی کے حوالے سے اور رشتے قائم رکھنے کے حوالے سے یہ تو بہت بنیادی چیز ہے فقری ابو الہ سمر قندی اللہ تعالیٰ علیہ نے سلۂ رحمی کے دس فوائد بیان فرمائے وہ فرماتے ہیں کہ سلۂ رحمی کرنے کے دس فائدے حاصل ہوتے ہیں اب یہ ہے نا ہر کام فائدے کے لیے کرنا ہے تو سلۂ رحمی کیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کے خوشی غمی میں شرکت کرنا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے فرماتے کے سب سے پہلا فائدہ یہ کہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے دوسرا یہ کہ لوگوں کی خوشی کا سبب ہے تیسرا یہ کہ فرشتوں کو خوشی ہوتی ہے مسرت ہوتی ہے کیا چوتھا یہ کہ مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے پانچواں یہ کہ شیطان کو اس سے رنج پوچھتا ہے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے نمبر نہیں کرنے دیتا ہاں نہیں کرنے نمبر چھ یہ عمر بڑھتی ہے نمبر سات رسک میں برکت ہوتی ہے نمبر آٹھ فوت ہو جانے والے آباؤ اجداد یعنی مسلمان باپ دادا خوش ہوتے ہیں کیا بات نمبر ये نو یہ کون سا فائدہ بتا دیا اکبر امبیب الغافیلین میں فقی ابولہ ہے کہ فوت ہو جانے والے آبا و اجداد جو مرحومین ہیں ہمارے باپ دادا ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اس عمل سے کہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا تعلق اس سے خوش ہوتے ہیں اور نواں یہ کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے اور دسواں یہ کے وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے کیا بات ہے کیا بات تو یہ وہ دس فوائد ہیں جو سل رحمی کرنے پر تعلقات رکھنے پر ہمیں حاصل ہوں گے ماشاءاللہ اللہ مرحبہ حضور آج ہمارا موضوع ہے معافی مجھے بھی معافی سے نوازیں ہو گئی معافی موضوع رکھا ہے اور جب موضوع ہمارا ڈسکس ہو رہا تھا تو بات ہوئی کہ جی معافی موضوع رکھتے ہیں تو اس میں بات یہ ہوئی کہ آپ بہت خوش ہوں گے معافی رکھیں گے تو آپ بہت خوش ہوں گے تو کیا مجھے. آپ سے معافی مانگی جائے تو خوش ہوتی معافی ملتی رہے تو آدمی خوش تو ہوتا ہے ملنا کچھ ملتا ہی ہے نا جب ملتا رہے گا تو آدمی ہوتا رہے گا یہ کیسے ریالائز ہو سوالات ہی کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ کیسے ریئلائز ہو کہ مجھے معافی مانگ لینی چاہیے الحمدللہ رب العالمین و والسلام وسلام سید وسلیم جب غلطی کا احساس ہونا تو معافی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے میں غلطی کرتا ہی نہیں کبھی تو احساس کی بات کی تھی احساس ہونا چاہیے کہ غلطی ہوئی ہے آدمی ٹھوکر کھاتا ہے تو سنبھلنے کا ذہن بنتا ہے نا جی ایک آدمی کو لگے کہ میں ٹھوکر کھائی نہیں ہے میں کیوں سنبھولوں کیسے احساس ہوگا یہی تو اور اصل میں معاشرے میں کیفیت یہ ہے کہ یہ موضوع بڑا اچھا ہے پڑھا جائے یہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا یہ لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا مسلمانوں کو اچھا لگ رہا ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ جی معافی جو رکھا ہے بالکل ج جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے ظلم کیا ہے میرا دل دکھایا وہ آئے معافی مانگے بالکل آنا چاہیے اسے سے بات یہ ہے شریعت ہی کے تو وہ تو آتا نہیں اصل میں جس, جس نے غلطی کی ہے یا جس نے حق تلفی کی ہے یقیناً اس کو معافی مانگنی چاہیے آنا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر غور کرے اور تکبر سے ایگو سے ان کے فیاض سے تھوڑا باہر آئے تھوڑا کیا باہر آئے اللہ توفیق کے تو مکمل باہر آئے ماشاءاللہ اور یہ غور کرے کہ اول مجھ جیسا انسان ہم جو انسان ہیں میں اول تو یہ کہ گناہوں سے معصوم نہیں ہوں بالکل ٹھیک ہے مجھ سے گناہ ہونے کے بالکل امکانات موجود ہیں دوسرا یہ کہ میں خطا سے بھی محفوظ نہیں ہوں اب میں اپنے بارے میں بولوں تو ہم مطلب کہ گنا سے بھی بچے ہوئے نہیں گناہوں سے بھی مطلب کہ بچنے کی صورت کیا نکالیں اللہ جس کو بچائے تو ہم سے گناہ بھی ہو سکتا ہے جیسے میں थीक اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ مجھ سے گناہ بھی ہو سکتا ہے مجھ سے خطا بھی ہو سکتی ہے ٹھیک بلکہ خطا نہیں ہوتی ہوگی اس کا تو دعوی نہیں ہے صحیح جب ایک انسان اپنے بارے میں یہ ریئلائز کر لیتا ہے نا یہ مطلب ایک تعین کر لیتا ہے کہ مجھ سے گنا اور خطا دونوں کا صدور ہو سکتا, سکتا, سکتا ہے ممکن ہے بلکہ ہوتا رہتا ہے تجربات ہیں وہ سارے مشاہدے موجود ہیں تو اب یہ کہ اس میں میں کیسے سوچوں کہ میری کیا غلطی ہے اگر ہو سکتا میری غلطی ہو ہو سکتا میری بھول ہو تو معافی مانگ لینے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ کچھ چیزیں سامنے اگر رکھی جائیں لوجیکل چیزیں بھی اگر سامنے رکھیں اول تو یہ کہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے صبح یہ تو قرآن کریم سے معاف کرو درگزر سے کام لو صدیق جی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رب کری میں ارشاد فرمائے سور نور میں یہ موجود ہے اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ارشاد ہوا ہے اور چاہیے کہ معاف کریں درگزر سے کام لیں تو یہ چیزیں موجود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر آتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور یہ واقعی گناہوں سے معصوم بھی ہیں خطا تو خود نہ گناہ کا تصور نہ خطا کا تصور ہے ٹھیک مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے غلاموں کیوں سے اپنی امت کی تربیت کا یہ میں معاملہ کہوں گا کہ کتنے مقامات تو معافی مانگنا ثابت ہے دوسری بات صدیقی اکبر العالیٰ عنہ کا معافی مانگنا ثابت ہے فاروق اعظم کا معافی مانگنا ثابت ہے اسلحہ بزرگان دین آج تک بھی اولیاء کرام اور بزرگان دین آئے کم و بیش سب کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان کی سیرتوں میں ایک پہلو یہ آپ کو ملے گا کہ منکسر المزاج تھے توازو تھی آجزی تھی اور معافی مانگنے کے واقعات ان کے ملیں گے یہ تو ہو گئی ایک جیسے نقلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک موٹیویٹڈ ثابت ہوتی ہے اسی طرف اگر ہم آتے ہیں لوجیکل اگر اکلن میں اگر میں بات کروں تو دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا میں میرے نہیں لگتا کوئی لا سکے گا جو معافی مانگے اور اس کی عزت خراب ہو اللہ اللہ یہ ایک لوجیکل بات کر رہا ہوں حدیث بھی اس پر موجود ہے ٹھیک ہے جو توازو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ سے بلندی بلند بلند بلند بلند بلند بلند بلند بلند عطا فرمائے جی گا, جی گا اصل معافی مانگنا توازو جی جی ہے ایک آجزی جی ہے جی ایک انتخاری ہے اپنے آپ کو تر بتانا ہے اور معافی کے لیے بھی جو معافی مانگے گا جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے اس کی عزت بڑھاتا جو معاف کر دے تو اب یہ کہ اگر ایک چیز کا نہ دنیا کا کوئی نقصان ہے جی نہ آفت کا کوئی نقصان ہے تو اسے اختیار کرنے میں ہر عقل مند آدمی پیش کرے گا ٹھیک جی ہے کہ, کہ یار اس میں نقصان نہیں ہے اچھا نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے صحیح جی ایک جی تو ہوتا جی ہے کہ نقصان اور فائدے کا پہلو غور کیا براب جائے, براب جائے براب براب اور ایک ہے جی کہ جی نقصان نہیں ہے کوئی جی یار فائدہ کیا ہے تو نقصان نہ ہونا خود ایک فائدے پر دلالت کرتا ہے لیکن تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں فائدہ ہے صحیح تو اب معافی مانگنے میں فائدہ ہی ہے یہ الگ بات ہے کہ اس پرفتن دور میں اگر کوئی آگے کہہ دے کہ یار مطلب معافی مانگنے پر اگر کوئی دو باتیں سنا دے گا تو اگر کوئی دو بات سنائے گا نا تو چالیس لوگ ایسے ہوں گے جو اس کی بات کی تائید کریں گے یار اسے اچھا کام کیا یعنی معافی مانگنے پر کوئی کسی کو شرمندہ کرتا ہے تو اسے لوگ اچھا نہیں کہتے ٹھیک تو فائدہ ہی فائدہ ہے مجھے تو بازار نقصان کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا آدمی دن میں کئی دفعہ معافی مانگے بلکہ میرا خیال ہے کہ اب جو ہفتہ آئے گا اب جو, جو میرا تاریخ جی شب برات ہے اور ایک مسلمانوں میں ایک بھاری تعداد ہے جن میں ایک یہ رجحان ہے کہ معافی مانگتے ہیں یہ چونکہ نامہ عمل تبدیل ہونے کا وقت ہوتا ہے اور نجات کی رات ہوتی ہے تو ایک مسلمانوں میں بڑا خوبصورت ایک طریقہ رائج ہوتا چلا جا رہا ہے اور اعلیت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی نے بھی فتح و رضویہ شریف میں بھی اس طرف توجہ دلائی ہے تحریر تحریر عطا کی ہے پھر امیل سنت نے اپنے رسال آکا کا مہینہ میں تحریر عطا کی ہے معافی کی تاکہ ہم لوگوں سے ان کے حقوق جو ہم نے حق تلق کیے ہوں یا کیے ہیں وہ معاف کروائیں اب یہاں تھوڑی سی وضاحت یہ کرتا کہ ایک معافی معافی کی چند اقسام بھی ہم یہاں لیں گے جب حقوق الباد کی بات آ رہی ہے جی تو ایک حق تلف کیا کہ میں نے, ہم نے کس, کسی نے کسی کی دل آزاری گی یہ بھی اس کا حق تلف جی کیا نا ٹھیک جی اب اس میں جائے اس کے ایسی معافی مانگنی ہے کہ جس سے اس کو ایک راحت و تسکین جی کا سبب بن سکے یعنی جی جتنی تکلیف دی ہے میری جی میں جو مٹھی عقل میں جاتا ہوں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے آپ کے عمل سے اس کو جتنی تکلیف ہوئی ہے اس سے زیادہ آپ کے عمل سے اس کو خوشی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی تکلیف کا جو بوجھ ہے نا وہ کم ہو جائے گا ٹھیک کیونکہ زخم چھوٹا بھی ہونا مرہم اتنا لگایا جاتا ہے چھوٹے سے زخم پر بھی بالکل جیسے اتنا مرہم ہی لگا دے مطلب مرہم لگاتے ہیں اتنا چھوٹا سا زخم ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی بعض اوقات پٹی ہو جاتی ہے کہ پٹی زخم کے لیے نہیں ہے پٹی تو کور کرنے کے لیے تو زخم آپ نے چھوٹا دیا ہو لیکن پٹی تھوڑی صحیح کرنی پڑے گی صحیح اور پٹی بار بار لپیٹی جاتی ہے تاکہ بالکل وہ زخم کو پکڑ لے اب آپ بولو زخم اتنا سا تھا اتنی بڑی کر دے تو یہ زخم کی ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک کریں آپ تو اگر آپ نے چھوٹی سی بھی تکلیف دی نا تو معافی بہت بڑی مانگے آپ اللہ اللہ تو ان یہ فوائد سے خالی نہ ہوگی تو تکلیف اچھا ات... ات... ایک تو یہ دل آزار جیس میں نے کہہ دی وغیرہ وغیرہ اب دوسری حق, حق العبد تو طلف ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے مال کسی کا اپنے مال ضائع کر دیا اس کا مال کھا گئے تو اب اس کے لیے یہ کہ معافی بھی مانگنی ہے اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا مال بھی اس کو واپس کرنا ہے یا تو وہ تو وہ اپنا مال آپ کو معاف کر دیں ٹھیک ہے اچھا اب اس میں اگر وارثوں کا مال بھی ہے یا کا مال بھی ہے نابالغوں کا مال بھی ہے اس طرح کا مال ہے تو اب وہ نابالغ جو ہے وہ معاف کرنے کی وہ حیثیت میں نہیں ہوتا تو پھر یہ سارے حقوق کل عباد معاف کروانے کی اقسام آپ کی بنتی چلی جائیں گی تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ماں باپ داروں آل اولاد بھائی بہنوں میں سب میں دیکھیں اور پھر آس پڑوس پر دھیان دیں اور پھر ایک عام مسلمان جن سے آپ کا ملنا جلنا آفس کے اندر, اداروں کے اندر ملنا جلنا رہتا ہے ان سب پر دھیان دیں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے قلم پینسل کاغذ ربر لیتے دیتے اور ملتے جلتے جو بھی ہے میکسیمم آپ سوچیں آپ ایسا سوچیں جیسے آپ غریب ہو گئے اور آپ نے لوگوں کو اپنے اچھے حالات میں قرضہ دیا تھا آپ غریب ہو گئے اور آپ نے اچھے حالات میں لوگوں کو قرضے دیے تھے اب قرضہ دینے کے بعد اب آپ کو اچھے برے حالات آ گئے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے ایک ایک پی وصول کرنی ہے اب آپ کاغذ قلم لے کر بیٹھیں گے تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ تو کسی کو بھول گیا ہوگا بلکہ آپ تو اس کا بھی شاید نام لکھ لو گے یا ہو ہے اس کو بھی دیا ہو نہیں جی ہو سکتا ہے اس کو بھی دیا ہو تو جس طرح آپ یہ یاد کرو گے نا کہ کس کس سے پیسے وصول کرنے اور اس کی لسٹ بناو گے اسی طرح لسٹ بنائے کس کس سے معافی مانگنی چاہیے اللہ اکبر یہ تو بہت کٹھن کام ہے نہیں کٹھن کام تو آگے آسانی بھی دیتے نہیں ہے ابدر الحمال احمد ہوا. واہ تو آگے آسانی بھی تو اتنی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی لینی ہے میزان عمل پر کامیاب ہونا ہے ٹھیک پوری سے تیزی کے ساتھ رب سلیم کی صداوں کے صدقے میں گزرنا ہے انشاءاللہ تو معافی تو مانگنے کے لیے پروسیجر تو کرنا پڑے گا نا ٹھیک ہے اگر معافی مانگ لیں دنیا میں اس طرح سے تو آخرت میں بھی مل جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے تم بندی ہو کر بندوں کے ساتھ معافی کا اور رحم دلی کا سلوک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو ارحم و آہمین ہے جس نے تم کو معافی کی توفیق دی بلکہ تمہارے دل میں رحم ڈالا بلکہ معاف کرنے پر بھی جو تمہارے دل میں رحم ڈالا وہ بھی اللہ ہی نے ڈالا تو اس کی طرف اللہ توفیق اس کی طرف سے